إِنَّا أَرْسَلْنَا لُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ ان بے شک ہم نے نو کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ ان کو ڈرا اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے اس نے فرمایا اے میری قوم میں تمہارے لیے سریح ڈر سنانے والا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میرا حکم مانو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 دعوت قومی فلم دعائی اللہ فرارا وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور ایک مقرر میاد تک تمہیں محلت دے گا بے شک اللہ کا وعدہ جب آتا ہے ہٹایا نہیں جاتا کسی طرح تم جانتے ارض کی اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا تو میرے بلانے سے انہیں بھاگنا ہی بڑھا کلو وَسْتَوْ شَثابَهُم وَأَصَبُوا وَسْتَكْْ بَرُسْتْنِكْ باار ثَُّ إِن دَعَتُهُم جِهارتُم مَ إِن أَعلَمتُ لَهُم وَأَسْنرَرنتُ لَهُم إسرارا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 اور آہستہ خفیہ بھی کہا تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم بی اموال و بنین ویجعل لکم جنات لكم ما لكم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقكم تم پر شراٹے کا می یعنی موسلا دھار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہرے بنائے گا تمہیں کیا ہوا اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں کرتے حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح بنایا وَاللَّهُ أَنبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتَا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجَا کیا تم نہیں دیکھتے اللہ نے کیوں کر سات آسمان بنائے ایک پر ایک اور ان میں چاند کو روشنی کیا اور سورج کو چراغ اور اللہ نے تمہیں سبزے کی طرح زمین سے اگایا پھر تمہیں اسی میں لے جائے گا اور دوبارہ نکالے گا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاقًا لِتَسْلُقُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا قال نُوحِ الرَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا کہ اس کے وسیع راستوں میں چلو نوح نے عرص کی اے میرے رب انہوں نے میری نافرمانی کی اور ایسے کے پیچھے ہو لیئے جس اس کے مال اور اولاد نے نقصان ہی بڑھایا اور بہت بڑا داؤ کھیلے وہ قالو لا تذرن الہتکم ولا تذرن ود و لا سوا و لا يغوث و يعوق وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا اور بولے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو ہرگز نہ چھوڑنا ود اور نہ سوا اور یغوس اور یعوق اور نصر کو اور بے شک انہوں نے بہتوں کو بہکایا اور تو ظالموں کو زیادہ نہ کرنا مگر گبراہی رنگ فلم دولارا و دل تزغ مل کا فری لد یار اپنی کیسی خطاؤں پر ڈبوئے گئے پھر آگ میں داخل کیے گئے تو انہوں نے اللہ کے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پایا اور نو نے ارض کی اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ انك الت برو بے شک اگر تو انہیں رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور ان کے اولاد ہوگی تو وہ بھی نہ ہوگی